الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبي محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه صدق الوسط والوفا سبحان الله اما بعد فاولوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين. آمنت بالله صدق الله مرلان العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم اللمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى عالك وأصحادك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم وعلى آلكا وأصحابك يا سيدي يا إمام والمرسلين حاجة خطبه جنة المباركة المعام حسب ورادة علماء حق کی شان اور اندار یہ تین دنوں کے مناسبت آئے موجود جان بھی کافی اس نال اصلاح ہوئی امایہ ہاتھ کا کردار کی ہے اور علماء ہاتھ جڑے ہیں انہوں کی شان کی حصیقت کی کر کے دنیا نو سبق ملد جدو دنیا کو نفرت اندی اسفرت نال خط ہوں اور جب آفرت ان پیار ہوں تو اس وقت تو اللہ سونا ان سے راضی ہو رب دی رضا آخرت دی محبت تو بغیر دنیا دی نفرت تو بغیر اللہ کی رضا نہیں ملتی اللہ ان سے راضی ہوں جڑا جی دنیا تو متنفر ہو جائے اور اپنی آفرت نال پیار علماء ہاتھ جڑے نے وہی ہوں کی اداس فرد ہوں اللہ رسول پھر سول کے نام ان کی اداس رکھی گئی حکم منو اللہ سولہ اور حکم منو رسکول امردن کم اور اپنے جڑے اولا ماہ نے انہوں کا حکم منو اس آئےت کریمان نے دس دما ہک جہے نے دی اطاعت اللہ اور اس طرح کی تاس کی فرما برداری اللہ اور استر اصول کی فرما برداری غور فرما فرما فرمانا گراؤن یہ آدیش مبارکہ پیش کرنا جدیس کے حق کا کردار بھی سامنے آئے گا عمل بھی سامنے آئے گا ان فضیلتان بھی معلوم ہوئی گی پہلی روایت حضرت مولا علی مشکل رضی اللہ آن آن سرکار و پلایا حدیث دی کتاب جنبر سرکار جو علم وسلم نے فرمایا لِعلم و و و حس و آن فرمایا علم خزانے نے علم کے خزانے میں تو اندی پونجی انہاں خزانیا کی چادی فرمایا پوچھنا ہے سوال کرنا ہے مطلب علم جی خزانے بند ہوں کمرے تالیا کھولیا تالا تو پھر خزانہ کلو سرکار نے فرمایا علم دے دی دی دی دی خزانے نے فرمایا تو انہوں کی کجی ان خزانیا پوچھنا ہے دے کول سوال کرنا جڑا سوال کرد سمجھ لاؤ نے علم کے خزانے دا تالا کھول چڈیا ہے سو ذرا ہم کو مار ہزار میں اپنی مطلوب فرمایا متو پوچھو سوال کرو سن یو جرو سی اربار تم ہزر میں فرمایا سنگلاؤ کا لال فرمایا جب دینے دی پوچھی جائے سوال کیا جائے چند ازرائے چند سوال ہوتا ہے ایک فرمایا سا لو جن ہونا لو جا دسن والا ہے آلے میں جڑا سبق دن والا ہے کو سوال کا جڑا جواب ہوگا دوجا انہیں نظر لینا ہے وسا لےو تیجا سننے والا جہاں نار انما والوں جڑا پیار کرا ہوا سوار کرن والوں جڑا پیار کردہ ہوا سن والے جڑا پیار کرے گا اس محبت کرنے والے نو بھی اجر لین جائے گا حدیث مبارک نے جناب بیان فرمایا کہ علماء حق دے ہق سوال کرنا کنا ازرا ایک ان دی فضیلت بھی سامنے آ گئی ان کی شان دا پتہ لگا کہ ان کی فضیلت اسے پتا لگ گیا دے دل سوال پوچھد پچھن والا بھی ازر پا رہا ہے اور جناب سننے والا بھی ازر پا رہا ہے انہوں نے پیار کرک بھی فضیلت انہاں آ وجہ سباب تقسیم کردہ دوسری حدیث میں پڑھدا چلا جا جناب وقت قلیل کے حدیث میں کافی لکھ کے لیا دینا. دوسری حدیث حضرت امام ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب العلم کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضور نے فرمایا اللہ دل الارض فرمایا علم زمین دے اندر اللہ کی امانت رکھنے والا ہے شمارمل دیاب فرمایا امی زمین دے اندر رب دمین اللہ کول اپنی امانت رکھی آ زمین اندر اللہ بھی بندیا گلو کر دینتا جی ربو اپنی امانت خپور کرتا ہے ربی امانت کی اولی چائے ہوں امانت نبی دے دین بھی ہوں کیونکہ اللہ دانت نبی کوئی نبیا مت آلم آئی آم آلم آلے بیس ہوب کا امین ہے آلم اللہ کا جناب آجی کسی ہوب کا امین ہے اللہ کی بال گاہر قوما سے دسا برادری بھی شام اور تینوں پتہ ہے جڑا وہ زمین چھڑے گا وہ زمین نرجاتی کرے گا پھر وہ رب کی دو امانت دوں گے دس آنا اللہ کے امی نکلیف کیا پہنچا دمج لے جیسے اللہ وہ امانت دتی ہے میں رب سونا حفاظت بھی کرتا انہوں سبحال اللہ کو پہ زمین کے اندر رب کا امی ہے سری حدیس جناب ابنیا جینے کامل زندر مولا کی مشکل کشہار بھی سرکار کو راگور پر فرما نے فرمایا لال سلطان واقعی وقت فقد کا فرمایا عالم امل زمین دن بادشاہ دادشاہ ہوں نے بادشاہی د اپنے دی حکومت بادشاہی آ فرمایا لال ملطان جب رب کا بادشاہ آتا ہے تو سم واقعی جہاں گرولہ میں بادشاہ دی عزت خلا عزت کری کرنا ہے عزت خلاف بولنا ہے ان دشمنی کرنا ہے ان کی مخالفت ہے پتا کا حالانکہ والے نے فرمایا برباد ہو جائے سب ہو جان مارے شاہ جی کو امتی کی تکلیف دیتی تفتری کر دیتی اللہ دیا بندیا کاماچن آپ آج اللہ کا آلمبر ہاتھ جہاں ہوں گی زمین کے اندر اللہ کا بادشاہ ہوں مگر نبی بارے سنتا ہے ندی نے مسلح مبارک دارے سنتا ہے پروانگاواں ندی کے جیو کا بارے سنتا ہے نبی علم کا بارے سنتا ہے ایسا آلو نے فرمایا ہی اللہ کا بادشاہ زمین ٹکر اللہ دادشاہ شیتان دادشاہ ٹکر لاستے کے دادشاہ نے جناب اللہ کی دشمنی کرنی اللہ کے بادشاہ نے وہ مخالفت کرنی ہوں گی وہ ٹکر لینی ہوں یونیسی شیتانی بادشاہ امام حسین سی رو کی زمین جنگل خدائی بادشاہ سلام دل چکر لی کیونکہ بہ آپ کے کول دی با دے سیت دنیا بھی بہ دائی سی اللہ کے رکھ ایسے بھی بادہ سونے میں دنیا کی با بچائی بھی بھی دردن جنہ نے دنیا کی کلتلت بھی اثر فرمائی اور جناب اندر اللہ کا بادشاہ ہوں کیونکہ ادیش مساوی حل اردو خل پا ال امبیا فرمایا الا ہک جڑے میں مسا حل زمین دراغ میں زمینال چان رو بندر جی نہ مسو ارد نہ ہوا نہ امر زمین اندھیرا پمین چلم آ جاتی ہے پا مرتری دو دوست پر لگے امر جدو لاما پر ہاتھ نہ رہی ہو گیا دن بن دن اندھیر ہوں جائے گا بجلی نہ la اندھی دن نہیں ہو جاوے رات نہیں ہو جائے چوی کدھیرا ہوئے اسلے سونا جد چان دل کسی ڈیم کو چانن تیار نہیں ہوتا اس نے میرے کملی والے میرے حضور دن قرآن کو چان ملتا ہے آلے میں بڑا ہاتھ جہا رب دا آلے منڈا ہی پھر دنیا چان چاہتا ہے اسی بردا ایسا چانل <سؤال> آرا ہونے رہتا ہے جب چانل کرنا ہو چان جناب ایک کسی دیم تو بتی تو نہیں مل سکتا کل نو روشنی دی گل کر رہے ہیں ابھی نو روشنی آ گئی آج روشنی آ گئی انہیں کی جانل کر دستیاں دے دی مگر انسانیت والا انی دنیا پہ سا گیا انسانیت ختم ہو گئی حیرت ختم ہو گئی ہمدردی ختم ہو گئی اگب جانا رہا کو زمین چراغ نے مصطفا نے فرمایا اللہ دیا بندہ جدو چراغ بجھ جاؤ اس نے پھر ہمیلا ہر پاسی ہو جاتا ہی پھر سائس چانن نہیں دے سکتا اگر سائس چانن دا پھر جناب جی ندیاں بھیجا کی لوٹ کوئی نہیں پہلی انسان جدو نبیاں جب امل تقسیم ہے عمل تقسیم ہے امل منیا جا رہا ہے اس نے پھر دنیا بندر چان تقسیم ہوں اچھا نو روشنی چان دے آت والا دور کر دی آ in اور پاوے جناب جن مرضی طاقت رکھتا ہوا بے بلی ہو جڑا بھی سام بھی سوچے گا گا اللہ کا جگہ دیوا رب جگایا دیوا کبھی بجھ نہیں سکتا اس او دنیا تو لایا تو پھر بھی برقرار رہتا ہے گاڑی قسم لے امام عالم ابو حنیفر رحمت اللہ تعالی اور زمین کے اندر رب کا شرار سال سبحان اللہ کمنی والے نے خاص دندر ونیاں فرمایا بو حمیفر سراج امت فرمایا بو حنیفا میری امت در شرار ہے میری امت در دیوا ہے قربان جائے کے منصور بادشاہ نے اس بیو نجھا سوچی منصور کمایا راؤں گا دیوا صبح قیامت تک جگہ ہی گا برکت کر دی اس واسطے کا مبو اللہ کا چراغ تھا دا زمین بجاؤ والا دے گیا. مگر میرے امام دا دیوا بج سکو اگیلا چلیے جناب ابن نجار نے حضرت انس کو روایت کی تھی. اندر حضرت حکبان بن نبی جبڑا کو امام سردوس بیلمی میں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی سرکار کو کرمیابی چاہتا یہاں اٹکاؤن کو دینا جی فکی ہوں دین کو سمجھنے والے سکا آئے کارو جہاں آخیا انہاں رہے انہوں قوم دن اللہ جو حالوں جہران کو کچھ کر دیا ہے جہر تھوڑے ہوتے ہیں جناب بوسے ہو پھر جب آلم بول رہے مرجہ کا آم آن پھر او جناب کجے کبھی کیونکہ وہاں دیا گلوں کھول سن کے وہاں در دین بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کے اسے جدو عالم دی گل سمندے نہیں جگہ پیچھا کرتا ہوں وہ نیپر مارجا سر سجے کھاپے اسے امدادی بن جی لوگ اسے امدادی بن جاتے ہیں تو جناب ابو جگہ پاسر والا فنے فتنا بند ہو جائے اللہ فوڑا ایسا علادہ فرمائے اس وجہ ہندی کیسیت کر دینا ہنگ دے ہاتھ بنا دینا ہے بھین دے فوک ہاں اللہ دیا بندیا فوک ہاں پر فیصلہ کو نہیں رکھا جا فکا ماسٹران جناب جیباخی خود پڑھا دبا جی جنم کی نماز پڑھا دیا کرے خود آپ آخیا جائے جہاں پورے قرآن سمجھتا ہوفا نو سمجھتا ہوے تو فروغے پہ چلتا سے امرولی کردہ ہو تباہی کا ارادہ کرنا ہے کسی قوم بھی بربادی کا ارادہ کرنا ہے فرمایا اکثر جہاں جا ہو لوگ انہوں نے ظاہرا نو براہ کرد بوٹے ہو جائے فرمایا کا کلہ ہی لوگ سک ہار جڑے او لماؤ پی سریت حکام موسم جی عمل کرنے والے وہ پھر توڑے ہو جائے فرمایا میں اللہ کلا مل جاہلو. مددگار جاہر ہو گیا بہتے ہوں لگا پہ اپن بیان پرچے جہر لوڑا فرو گیا وہ جدو جاہر بولیا دس ساتھی آدھے رکھ گئے آلم کا ساتھ کسی نہ در آلنگ جدو بولیا تو دیا ہوں ادلا کا on Bucks down there اب سنے گا تو تینوں پتا لگے گا لیکن اتنا ضرور کر لبن والا ہوئے تو لب ضرور جا بے پکی گل آم سیر بڑا آخر اسکرم ہوں کرنے نہیں تر ملنے تلنے نہیں کوشش کر کیونکہ گھر میں آپ کوئی سیننگ لگی قوم وا احمد الحمدللہ میں حق سونے نے کرم جی اصل اگنی ادھر ادھر ہوں ترق پیسا ہوں کلیمی وہ کہنے اقبال کرتے نے سبانی سے کلیمی دو قدم دو خدمہ سے حق مل پی اللہ جہ بندہ اور فرما جناب تو جو فرما کر دے کر رہے ہو اج کل جناب وہ ماحول بن گیا وہ یہ بنا دیتا ہوں عالم بولے پہ کوئی نہ نہیں لگ رہا کوئی نہیں ہوگا میرے کملی والے نے دس دسیا گا کہ سال خبر ہو جائے آنے والے زمانے کو ابھی بچ جائیے اور جدو لوگ یہ ماحول بنا بچ جائیے حدیث سنا سرکار نے فرمایا اولم انا سے افسر انا سے دل آپ نے دفس د بہت ہی جانتا ہو یہ نہیں فرمایا جڑا دنیا ساری بول رکھنا ہو نہیں فرمایا کہ ساری دنیا دیا زبان جانتا ہوئے چند زبانہ جانتا ہوگے کام کاروں زمان نہیں اب سر سے پھر سفا دن ناس لوگ جڑا بندہ توجہ کرنا اتو ہی خرید جاتا ہے ملتان اور ملتان پھر, پھر سارا آ گیا پورا تلک پھر, پھر آیا ہیرہ نہ ملے ملیا سارے آخر کے ناکام ہویا ہے ایک بندہ اتو پیسہ نوڑتا ہے ہیرہ ہیرا دوڑ جی صاحب دو قدم سے لب گیا یہ کامیاب رہنا پاو دنیا نہیں پھیری حق دباچیا ہوں علم لبنا ہوں یہ کون نہیں ساری زندگی دیا کتاباں پڑ پڑ مر گیا مگر انک نہیں دسیا تلندر ایک بار فرما دے قلندر جو دو چہر فرا کچھ بھی نہیں رکھتا کلنڈر جو کچھ بھی نہیں رکھتا فتح سر کارو ہے لگت جازی کابا کلنڈر جڑا ہے نا وہ دا لا ہلا کلما جدو سی سمجھ آ جا, جا یہ نے جا چڑھتا ہے جناب جی میں توجہ فرماؤں ستویں ادیس نقل کرا تبرانی دی حضرت کر دیں اپنے اباس کو ربی الاطال نے فرما لو یہ رام تم میرے آن فرتا دریا گل جن جنت دے دے نار جنت جنت کے باغ لنگو ہر پاؤ حل چن لیا کرو صاحب نے ارد کی وماریا گل الجنہ ہلور جنت دے باغ کیڑے نے زمین دے پڑے دنیا دے اندر جنت دے باغ کیڑے نے جہے اسی لکھتے ہیں جائیے سرکار نے فرمایا مجال مجلس آؤ نا یہ ہوں بھی سنا حدیث سنا لیا نا یہ علم دی مجلس کی مجلس ہے علم مستفا دے باپ تو پھر چڑھنا اگو اپنی اپنی چوڑی جن وسی ہونی ہے امی چن کے پل لے جائے گا موٹے موڈے چادر رکھی ہوئی وہ وچار کے توڑ تو ہے کسے ٹوکرا بھرنا ہوں کوئی بیچارے کوڑی ہے کسی نے جیب کسرے ہوں نے اپنی کون پڑنے اے خدا پہ ہندو جب مستفا کے دین کی گل ہوئے بڑا کومل سارے اتنے حضور کا خزانہ پہ ونڈیا ڈورا فیریا لوکو پہ آؤ میرے ندیس پی وڈی مدینے کے لکان نے دکانا بند کر دیا ہلور مسجد نبوی شریف ہرندر آ گئے پوچھا بوہرا راؤ کتنے ندی کی وراس پی وڈی تیو کتنے کہی جگہ پہ پی ونڈی دی حضرت بوہرا نے فرمایا بے میرے ندی کے دین دیا گلان بولی پیا پتا جی اور میں جس بندے جیسی ٹویلی ناخ ہوا سکے اندر بھی جان تو آپ کرنے میں نصیبوں لوگے میں اتنے کی کر سمجھا جی میں سنا پہ آپ جو رشتہ دار نے اتییا دہفا دینوں اس لے کے بیان سنا دیا اصل اتییا کے توحفہ فرمایا آ متحکم تسما ملو لتا مسلم کمی والے بہترین اتیاؤ حقدار کلمہ اگے جا سکھاوے گا سمجھ لے سب کو چلے پر گل قدردان ہوئے تو پھر تینو ہے کھوتے نڑا دو ہیرا پر کھوتے نو پھڑا جو سونے کا ہار وہ کھوتے نے کی کدھر وہی نہیں ہے دور ہات کا کلم ہے حق سن کے جگا کے جائے گا گھریا نو آکھے گا بیلیو میں بڑا وا تفہ لے کے آیا جے پہلے بھی آکھن گے یار سڑکے جائیے وہ کتوں لوگ دکان تو لے آن تو لے آن اور جے. کسے دکان سے مل ہی نہیں کلما ہے حق دا توحفہ آخیا ہے سرکار نے مل حقیقت کل امت حق کرو گئی کلو حق دا گدام میرے مستفا سمجھا جائے اگے جناب جی حضرت شرازی اللہ آلہ انت مربی حضرت عمران بن حلسین تو اب نے ابدل علم گندہ مدمدار بھی اللہ نہیں بابی نہیں کہ بندی نہیں بردائی نہیں انہیں بزار کر چکیا انہوں چڑ دے جی نٹ دو کہ وہ آلم نے جنوب حق نہیں دسیا جنوں مستفا کی شان نہیں دسی جنوں حقبل کا نہیں دسیا سمجھ لے وہ آلم ہے ریت چھاندار کئی شاید نہیں لگی کوٹ مٹل شریف مارے آپ نے جناب ایک اپنے مفتی صاحب کو پوچھ مفتی صاحب دسو علم کا مانا کیا. مفتی صاحب نے جنے مانے علم کے کتابوں میں پڑے سن پیا جاؤ تو کہہ دے میرے باپ نے تو گئے جا کے دسیا خاجر صاحب کی بار گئے خاجہ صاحب عالم پر حق سن سارا دین پر کے پورا عمل پیرا تو جناب پوری جناب ٹھیک دین سمجھنے والے چلنے والے اللہ کی پہچان سے حق ہاں نو سمجھا والے جناب جا کے جدو دسیا کہ ہزار عرم کا مانا فرمایا ہاں ہاں. حضرت صاحب دسیا مانا نہیں کسی ہو ہی نے دسیا اللہ چی کے گر کے پلکار کیڑے نے انہیں چشتی تینوں اسی کا خرا چلانے کھڑا چڑھ دے وہ تم مر جائے گا ساڈے اسی تینوں مار دیا گے اے گے اتنے نام نہیں لکھا ان لکھتا چو تو کھلی جا رہا میں آشتی میں سنی ہاں میں مرن تو بعد بھی چالی دن نہیں چلنا کمر کا پتر میں چلو تیرا پیو دیر مانے چی کو نہ سال کر کے چلو تینو اپنے پیو کا پتا نہیں اپنے نام سے رکھا کرنا تیرو پیو کا پتا نہیں ہو رہا وہ اپنے تینوں پیو کا پتا نہیں ہوا اور چٹی لگا سردا بہ بار جس مارنا بھی سامنے میدان چی پتا لگیا بھابیا تھوڑا کردا کر کے مگر گل <سؤال> دے خون دی قیمت کا پتا ہی پر کیوں نہ کلے شہید بن دلم دی برکت نال آلم دسے ہی نہ شہادتیاں فضیلت مرے گا کہ شہید ہوگا شہید ہو گئی آلم تو سن کے عمل کر د ہی دادا خون ہوا دجے پاسے حضور دتا گنج بخش نے کتاب لکھی انہوں کی کلم کی سہی فرشتے کٹھے کرتے رہے ہیں وہ دوجے ملے رکھی جائے گی فر جد العلماء पारी हो जाएगी। पर इे समझो करकड़ी के दो पास दो पलड़िया में सौदा रखिए जड़ा पारा ना। ना होना बह हो। जाता है जहां हौला हो उतना चुकया जाए पर जहां सारू तकड़ी जे तकड़ी نیو پاسا تو ہو تھے جائے لگی آسا ہو جائے تھے انہیں نظام ہی بدل دیتا ہے انہیں گا پاکا ہوا پاسا انہیں ہو جائے ہے مالو تو جو فرمان نہ بندہ کر جناب تو بات نے صحابہ کے صحابہ کتاب اب مرسا نے حرت ہسان تو نبی تو مرسل روایت نقل کی تھی جدتاج مرد کہ محتاج ہوں جفن دینا پیار کرنا پھر رکھنا وہ جانا محتاج ہوں جہا دین تو واقف نہیں وہ محتاج دین مردہ انسنا دسنا کھان دسنا لین دین دسنا نکاح شاید گمی دسنی اس واسطے کملی والے نے فرما جا تال کل ہے اللہ اللہ. بندے آخر میں تو سمجھ نہیں لگ دی. یا ساتھی گورنمنٹ مارنا چاہتی ہے مرد جہل کٹھے کرنے چاہیے کو لازے بندے جدو زندہ اٹھ جان گے میں مثال دینا ہوں کتوں نکاح نہیں ہوں کتوں دے نکاح نہیں ہوں کتوں کی گمی شادی نہیں ہوں کتیا دے کفن نہیں بڑا جاتے گفر میں جنازے نہیں بڑھائے جاتے انفن نہیں, نہیں کیتا جاندہ فیصلے بھی جانے اللہ دیا بندیاں کوئی برکت اے برکت اس گل دی شنابی اے جناب آنے موجود نہیں کتیا جناب میں, سن میں کنگ دی کتاب اندر سارا ویک لینا اتوالے من گوستا میں نوپن ولاٹکام تالو کا سکار نے فرمایا ہے میرے متی یا آلم بنیا تالب علم بنیا علم سنن والا بن دین دیا گلر سن والا بل یا پیار رکھنے والا بل گا کیونکہ جب دی چاہت بھی گی سنے جاتے تو پھر کرے گا سنے جاتے دل سمجھ آئے گی سمجھ آئی تو پھر کرے گا کرے گا تو بےڑا پار گا جانا بن اتنے ہلاک ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا اگے چلنے اللہ پیا بندے آلود نے فرمایا مجھا لا سک لولا ما بات اولا ما ہاتھ کے نال جنا خالی دل بہنا بادت کہے جنہ نال بیٹھے ہوں درت وجوہ فرما صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہزار نے فرمایا صحیح روایت پر یا رسول اللہ کیونکہ ہر بندہ سے کے قابل نہیں ہوتا. کوئی بندہ دسو جان سان چنگا لگے ہفتے چنگا ہو فرمایا من زکار کو ہر رو یا تو فرمایا اندھے بلیا جنوں جنو رب یاد آئے آخرت یا دعی جنہوں دیکھ وزاد فی منتقو ہو بولا نال عمل گنت کو بولنا عمل سیدا ہوئے دے عالم دے نال بیٹھنا عبادت آلم کے بھٹھنا جکیا رب جا دے جا بولے سے آخرت انسان کا آخرت والا عمل جا سمڑے اور جناب جی جی جناب جناب جی بولن امریک فل اے فرمایا پھر اے فر سمجھ لو فل متن فل اسلام اسلام کے اندر وہ موڑا ہو گیا اور رکھنا پہ گیا جڑا جی لا تو سدو کدی بند نہیں ہونا وہ جا مر جا فرمایا کدی پھرو مورا سوراخ رکھنا پھر کدی بند نہیں ہوتا اسلام کے اندر جڑا پی ہے جڑا خلا پی جا میںران ہونا میرے حضور دے فرمایا مر جناب خلا پیدا ہو جڑا کبھی پر نہیں ہوتا پر انہوں بئیمانہ حیران ہو بھی جنہیں سگو جنا, جنا سورجہاں گجری مری تر آ کے آئے آتے نے او خلا بن گیا جڑا کبھی پور نہیں ہونا جاؤ ابلی سو مر کے ڈب جاؤ دب کے مر جاؤ سرو سے گورنر اور تنوع چھیتی رب چک اج اچ بد لیا اج حال آیا سی یاد را کر خلاق کدی پورا نہیں ہونا واہ برا تو تو سدکے صدقے سدکے جی خدا تمہوں تٹے کھوے سٹے بیمانہ دا حال ویخو کل میرا چھی آئیے وہ میرے درویش نے کتاب چھاپیے جنابی چی جناب جناب کہ جناب اے جناب کافی چھتی نا کلو نہیں تو انیس سو تہتر کا جہاں آئن بنیائن گرفتار ہو ایک گرفت ہو جائے گی تو مقدمہ ہو جائے گا میں میں چی لڑی واپس کرنی ہے اچھا کتاب لکھی کاپی نہ کلی سو دے آئین دی مخالفت ہو گئی میں کیا چلے ہو تی آنتے ہو گرفت ہو جائے گی میں کیا تسان سن دس ہجری دے آئین دی مخالفت ترونجا سال کو کی گجری آئن جان لو بولو تو صحیح آئن آئین آئین میں سنوںجری آئی منفی لکھن والا جی سید مشاہد حسین میں کیا مجھے ہوں پتا لگا سید یزید والے پاس بھی ہوں بڑا خیال اپنی کتابیاں بن تو کتڑیاں میں شریف کی قسم ہے میں چکے برابر بھی سمجھتا میں علم نہیں مگر آلم سے جوڑیا کی خاص ضرور پتہ ہے میں کدنا جا تال ملم ضرور ہوں عالم سڈے بزرگ میں دنیا کے اندر اللہ کی مہربانی آزم اگوانی فد مدبا جنشور بادشاہ نے جیل کر کے دس گوڑے فرمایا یار فیصلہ کرانا پہلا تیرے تیرے تیرے اولاد کے خلاف ہے قبول ایک سو دس کھا کے شہید ہو گئے مگر ججی قبول نہیں کیل رہ تصا نو پاگل <سؤال> بناؤ جہے تے روپیہ تک چلنے سے آشک ہو جان سان چلنے سے آشک نہیں ادھر بات بندہ ملوہ فرمایا جناب جی جنابان حضرت حکیم نے اپنے پو فرمایا وہ نہیں آ لئے کبھی وجہ لے لما اور پترا آلما دیا مجلسوں میں بیٹھیا کر وسل اکلام ہوئے اور جناب سیا گل سنیا کر کیونکہ اللہ سونا یوگ کل بل می کاب نور حکمت حکمت دیا گلوں گلوں فرمایا رب سونا مل کر جی سی زمین بارش کی حسمت زندہ کروا زمینوں زمین غیر آباد رقبہ ہو رحمت کی بارش پہ جناب شا سب سب شاد ہو جاتا ہے ہر پاسے لہرا بہرا ہو جی فرمایا جدو حق دیا گلے گا پتھرا مردا مردہ دل کر چڑھتا ہے منس ہے من استقبل لما حضور نے فرمایا جڑا لمبا استقبال کرے میرا استقبال کیا جڑ آلما بیٹھے گا فکت جال سنی مستفا بٹھا گے بلیر نہ کرے اے نہیں بھی بخشے سنا بخشے سنا جناب الٹا جناب دین لگ جائے سنائیے یہ فرمایا جہاں بیٹھے گا سمجھو میں مصطفیٰ نہ بیٹھا اللہ مانت ہونی ہے اللہ لا دب رسول دی جب با بادشاہ بادشاہ میں جناب نزدیکی گے فرمایا پھر انہیں الا تلہ سور کی قانت کر چٹی جے انہ امانتہ دے زور دتی جی ہو یہ تو بچ جا پچھا ہٹ جا دے اپنے آل دےو دے پیچھے نہ چلی کلندری کمار کھیلو گی تصدی مرد گرش ارے تو تقدیل وہ مرد کر دوں ارے سا کی طرح گاؤ ایک بار کر رہے ہیں تو تقدی مرد درویش بدلتا ہے جڑا بادشاہ کی کچہری نہیں لبا کمنی والے دے درمیشان کی کچہری لگتا ہے لبتے قوموں کی کچہری لگتا مالک رحمت اللہ ل مدی مدینے دی شر زمین تے مٹی تے بہن والے عالم سن سبحان اللہ نشیر نشیرواد آیا جناب کورسیاں بٹھاوا گا بہترین محلہ بھی بساوا گا اتنے بہ کے حضور درش دیا کرو ہوں بادشاہ بھی جناب دین کے تلبگار ہوں سن اللہ مگر سنا کے اسے جناب ختم کر دینا میرے کملی والے نے فرمایا سلاخیلا منافق فرمایا تین شخص ایسے نے جیزتی بے قدری کرے گا جا منافق ہوا گل سمجھا جی سلاخن تین شخص ایسے لا لاس تخو نہیں ہلا سمجھے گا کی بےتی اہی کرے گا بے قدری کرے گا جہا منافق گا کہڑے کہڑے فرمایا گسا ہے بتفل اسلام ایک مسلمان سفید داڑی والا بابا گشا ہے بت فل اسلام مناف ہوا عدل والا بادشاہ عدل والا بادشاہ عدل والا وہ ہو ہوں گا جڑا دے قرآن دے فیصلے کرتا ہے ربدے نبی دی شریعت تو سوا عدل ہے انصاف ہے دی شریعت ہوا ان کی عزت نہیں کرے گا سمجھو منافع ہو گا. سمجھ لگا کہ جڑے اجرے بادشاہ نے جڑا یہاں عزت کرے گا او پکا ہی منافق گا فرق بے ان کی عزت کرنے والا منافق عادل بادشاہ کی عزت نہ کرنے والا منافق تجی عدیث نے فرمایا نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ ہاں جی بزرگ ہاں جی چیٹی داری چٹی والا والے بابے مسلمان کی زت کرے ہاں میرے قرآن جب آپ عزت کرتا ہے اور جاشاہ عزت کی سو اس واسطے کہ نو رب نے پھر انہوں کی عزت کرے گا تو رب نہیں پا کر مطلب نہیں کہ مطلب یہ کہ ایسی ادیس سنا دیا جان تکوٹی لب جائے گی آل مل کہڑا سہی ہونا فرمایا فرمایا کامل پورا آلم سے سفی اپنا جہا لوگ گے رب کی آواز آ رہا ہوں سمجھو آلم پر عمل دی ایسی نشانی دس رہا کہ یہ چل جائے جا رکھے اس گل پاروں کہ لوگ رب کے حکم نہ چلن رب کا حکم نہ کرنے رب کی خاطر دشمنی رکھے اتے تک بھی نہیں ہزور نے فروایا پھر اپنی تے نفس اپنے دشمنی بہتی رکھے جیڑی وہ لوگوں <تصفح> اپنے آپ بھی دشمنی رکھے تو رب رکھ دی خاطر کی مطلب جیب نفس ہوں جب اللہ دے خلاف چلے پچھے بلی را جائے یہ مقام سے کامل ولی کا بھی رگڑا کٹے تلا کے خلاف چلے اپنا ہی رگڑا کدی آنے آپ دشمنی رکھے جناب لوگ رکھے تو وہ بھی لب کی خاطر یہ فرمایا کامل فکی بندہ ہے کامل بندہ ہے یہو جہ بیٹھنا ہوئی عبادت سے اللہ بندیاں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو سڈے مجدد کرسانی کہ وہ لائیں حق دیا موٹیا موٹیاں نشانیاں نے علماء حق لائیں حق بادشاہ نہیں کرتے ہو لمے حق بادشاہ جناب حق قائم تو نہیں کرتے جناب حق مجدگر سے شانی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ لئے آلم سن لاکھ بندیاں پیشوا نے مولانا عبدالحکیم شاہ کوتی رحمت اللہ علیہ شاہ کوتی اندر قبرستان نے آپ اٹھے دفن نے شاہ جہان بہاد شا شاہ دور کے اندر مجدگل سے رحمت اللہ لئے دہلی سر کٹے رہے مولا مولانا عبدل حکیم خیال کوٹی لو نقش بندیوں پڑھنے وال مجد السانی دا نام اپنا سی آج لیکن مجدد الفانی دا رقم کہہ سی دن مولانا عبدالحکیم حکیم کوٹی نے سی, کوٹی نے سی اور مجدد صاحب نے حضرت مولانا ابد ال حکیم شال کوٹی رحمت اللہ علیہ کا رقب د شاہ جہان اکبر بادشاہ کا اکبر بادشاہ تہن پتا بہت, بہت بڑا کافر ظالم بادشاہ گزرا شاہ جہان آخر پتر تھی سات بے افراد و موجود سن مجدر ساتھ ن اپنے وزیر بلا کے لیاؤ کہ میں سجدہ کریں جدید صاحب گئے کھلو کے انہیں آخیا سجدہ کرو فرمایا سجدہ ایک بار گا لاس تو کے سوا کسی نو جائز نہیں جب سے چلے گئے پڑھی تھی ہندو رب میں شیر کا اپنی جان جوانی اپنے رب دے نام لائی ترتا سی جدو a Thank you.